کفار آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کے وقوع پذیر ہونے کا کون سا وقت ہے انسانوں کو روز قیامت کی ہولناکی اور حیبت ناکی کا مزید احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ منکرین قیامت آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ بھاری اور مشکل دن کب آئے گا حالانکہ آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں اس کی آمد کا وقت تو صرف آپ کے رب کو معلوم ہے اسے ہی معلوم ہے کہ وہ سفینہ کب گھاٹ لگے گا جو لوگوں کو ان کی دنیاوی زندگی سے منتقل کر کے اخروی زندگی میں پہنچا دے گا صورت العراف آیت 187 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایان <سؤال> کا یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا